فم شعی ام الفل تم فت الدین اور اگر تمہاری بعض بیویاں کافروں کے پاس رہ جائیں پھر تم نے ان کافروں کو کسی جنگ میں سزا دی تو جن مسلمانوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال دے دو اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے اور کسی کافر سے شادی کر لے اور وہ کافر شوہر اس کا مہر اس کے پہلے مسلمان شوہر کو واپس نہ کرے اور بعد میں مسلمانوں کی ان کافروں سے جنگ ہو جائے جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو تو اس مسلمان شوہر کو اس میں سے وہ مال دے دیا جائے گا جو اس نے بطور مہر ادا کیا تھا قطادہ کہتے ہیں کہ جن اصحاب رسول کی بیویاں مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جاتی تھیں اور پھر مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو ان لوگوں کو مجموعی مال غنیمت سے مہر کی رقم ادا کی جاتی تھی پھر باقی مال غنیمت کی تقسیم عمل میں آتی تھی آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے اہل ایمان تم لوگ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر ایمان لائے ہو یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو